اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفتی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکة وقلمهم الموتا وحشرنا علیہم قل شیئ قبولا ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء اللہ ولیکن اکثرهم یجھلون وَلَوْ لو نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ نزل اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے نازن کر دیتے و کل اور مردے ان سے گفتگو کرتے وہ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ کل شیم ہر چیز ہم ان کے سامنے لا جمع کرتے ماکان تو وہ ایسا نہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے اللہ اے یشا اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے والا کنہ اک خرا لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ نشانیوں کو طلب کر رہے ہیں اور اگر نشانیاں ان کے سامنے آ بھی جائیں تو امام پھر بھی انہوں نے نہیں لانا جس طرح پہلے نہیں لائے پہلی بات مان کے انہوں نے نہیں دکھایا تو اب نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ کب مان کے دکھائیں گے کریں گے پھر ہی پھر بھی انکار ہی اسی بات کو جو پیشے اللہ نے مختصر بیان کی تھی اسی کو آگے تفصیل سے اللہ فلا اس آیت میں بیان کروا رہے ہیں کہ ملو انا نہ تابو کل بہ تابا اثر نہ ان کو بولا اگر ہم ان پر فرشتہ نازل کر دیتے فرشتہ نبی بنا کر اتار دیتے مردے ان سے ہم کلام ہوتے اور ہر چیز جو جو یہ مطالبے کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے نہ کھڑا کرتے پھر بھی ما کامولی مینوں یہ ایمان لانے والے نہیں تھے کلا شہید ہر چیز ہر چیز سے مراد ان کے مطالبات ہیں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہرش ہے تو اس وقت سیات و ثباب کو ملبوز رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ جس پہرائے میں بات چل رہی ہوتی ہے جس موضوع کی بات چل رہی ہوتی ہے اسی موضوع سے متعلق ہرش ہے ہوتی ہے اب جیسے سلیمان علیہ علیہسلاۃسلام کا وہ جو عورت کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ملکہ سبا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہد نے آ کے کیا خبر دی وہ اوتیت بالکل نیش اس کو ہر چیز دی گئی ہے اب ہر چیز تو اس کو نہیں دی گئی تھی ہر چیز سے مراد کیا سلطنت سے متعلق حکومت اور بادشاہت سے متعلق ہر شہر اس کو دی گئی اسی طرح احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب اللہ ملا کس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا خواب کا واقعہ ہے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے سوال کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ آنا نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا زمین و آسمان میں جو کچھ بھی تھا سب میرے لیے ظاہر ہو گیا پھر اللہ نے سوال کیا فیم تسیم الملا الا ملا اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو میں نے بتایا سلام کو کرنے میں نماز کا انتظار کرنے میں پیدل چل کے جماعتوں کی طرف جانے میں ساری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اچھا اب وہاں پہ الفاظ کیا ہیں آج زمین و آسمان میں جو کچھ بھی تھا سب میرے سامنے ظاہر ہو گیا تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ کل کائنات سامنے آ گئی بلکہ مطلب کیا ہے اس سوال کا جو جو جواب بن سکتا تھا کہ ملائے اعلیٰ کس کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ سب میرے سامنے ظاہر ہو گیا ایسے ہی صحابہ راہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت میں نے بیان کی ایجام ترمدی کی تھی اب یہ جو اگلی روایت بیان کرنے لگا یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرب قیامت ہونے والے واقعات کے بارے میں خبر دی روایت میں نفاد آتے ہیں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 اور نہ ہی یہ ممکن ہے اگر کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ سال تھی نا تریسٹھ سو سال بھی عمر ہو اور وہ مسلسل بولتا رہے تب بھی یہ ساری باتیں جدیات بیان میں نہیں آ سکتی تو اسے مراد کیا ہے علامات قیامت کے بارے میں جو جو کچھ تھا گزشتہ علامات بھی آئندہ علامات آپ جو جو چیزیں تھیں ساری ہمیں بتا دی تو جب یہ کہا جائے سارا کچھ تو سارا کچھ سے برار اس موضوع کے مطابق سیاب کے مطابق سارا کچھ ہوتا ہے کل شہید ہر چیز قبولان ان کے سامنے لا کھڑی کرتے پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں مطلب جو جو یہ مطالبات کر رہے تھے وہ مطالبات سارے کے سارے ان کے پورے کر دیے جاتے ان کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوتا ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں اللہ یشا اللہ ہاں اگر اللہ چاہے تو مان بھی سکتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضدی سے جدی منکر کو بھی ایمان سے اللہ نوازنا چاہے تو نواز سکتا ہے جیسا کہ عرب کے بے شمار بڑے عنید قسم کے اناد رکھنے والے کافر زدی قسم کے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے.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 کئی ہی کہتے ہیں نا پڑھیا لکھیا جاہل ہے وہ پڑھا لکھا جاہل وہ کیا پڑھا لکھا جاہل کیا ہوتا ہے ہے تو پڑھا لکھا لیکن عادتیں اس کی جاہلانہ ہیں تو ان عادت پر بھی جہالت کا لفظ بول دیتے اور یہ جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہوتی بلکہ اوساف حمیدہ کے مقابلے میں اچھے اخلاق کے مقابلے میں ہوتی وقدار کا جالنا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا یوہی بادلہ و دن ذخر فل قولی وہ ایک دوسرے کی طرف ان کا بعض باز کی طرف ملما شدہ بات کو دھوکا دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے وہی کرتے ہیں ولو شاہ اور ما کا ہو اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے فضر وما ماختار لہذا آپ انہیں چھوڑیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اسے بھی چھوڑ دے یعنی جس طرح جن و انس آپ سے دشمنی کر رہے ہیں یہ صرف آپ کا حال نہیں ہے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 چاہے وہ شیاتی انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے تو نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلا ایمان والا ہوتا ہے وہ مرتو او مسلم پہلے مسلمان تو اس لیے شیاتی سب سے پہلے اس کے دشمن ہوتے ہیں جس طرح پہلے انبیاء کرام نے اپنے شریف دشمنوں کے مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لیا آپ بھی ان کی اظہار آسائی پر صبر کیجئے مایوسی اور گھبراہٹ کو اپنے اندر جگانا دیجئے بلکہ اطمینان اور تسلی رکھیے اور جو مشن آپ کو سونپا گیا ہے اس کو سر انجام دیتے رہیں یوں ہی باد ملا بار دن ذخل ایک دوسرے کی طرح وہی کرتے ہیں وہی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ طریقے سے چپکے سے کوئی بات کہہ دینا یہ ہے وہی کوشیتا طریقے سے خفیہ طریقے سے بات پہنچا دینے کا نام وحی ہے اب انبیاء کرام پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا صرف نبی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وحی ہے اور پھر نبی آگے بتاتا ہے کہ یہ وحی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے بھی وحی نازل ہو تو کسی کو خبر نہیں ہوتی ہاں یہ ہے کہ نبی کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر ایک اندازہ لگا لیتے ہیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ایک صحبی بیان کرتے ہیں کہ وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا میری ران پہ رکھا ہوا تھا اکٹھے مل کے بیٹھے ہوں تو گھٹنے پہ گھٹنا آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ اچانک آپ پر رہی کا مضور شروع ہوا اور اتنا وزن اور بوجھ پڑا کہ میری یوں لگا جیسے کام ٹوٹ جائے اتنا بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی کیفیت ذکر بھی کی ہیں حادیث میں کہ بس اوقات ایسی کہتی ہے تو تیسرا زنجیر کو کسی چٹان پہ پکڑ کے کھینچا جائے وہ اس طرح کی واضح نکلتی ہے کہ بندہ بڑا بے چین ہو جاتا ہے کانوں کی برداشت سے پہر ہو جاتی ہے بات یا کبھی گھنٹی زوردار آواز سے بجے تو گھنٹی کی زوردار آواز بھی بندے کو انچن پیدا کرتی ہے اور بڑی مشکل سے بندہ اس کو برداشت کرتا ہے اس طرح سے یعنی کہ جب وحی آتی ہے تو مساوات وہ برداشت سے پہر ہو جاتی ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیات وحی کی بیان کی ہے بہرحال وحی کہتے ہیں خفیہ طریقے سے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 مختلف قسم کے ہیلے دل میں ڈالتے ہیں ایسا کر لو شیطان سو ہے بندے کو یہ کر لو یہ کر لو یہ ہے شیاتی کی وہی بلو شاہ رب کا ماں فائلو اور اگر تیرا عرب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے مگر وہ چونکہ حجت پوری کرنے کے لیے انہیں امتحان کا پورا پورا موقع دینا چاہتا ہے کسی کو زبردستی اپنی نافرمانی سے باز رکھنا اللہ سبحانہ نہ ہوا کی حکمت تکوینی کے خلاف ہے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 اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لے گا ولی مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ولی اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں ولیق تریف ماہ مختاری تاکہ وہ وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے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 یہ جو اوپر سے سونے کا پانی پھیرتے رہے اس کو کہتے ہیں ملمہ سازی ملمہ سازی اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور یہ زیور چاندی کا ہے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا یہ ہے ملمہ تو وہ ملمہ شدہ بات یعنی کہ ظاہراً بڑی خوش نما لگتی ہے حالانکہ حقیقت وہ بڑی بھیانک ہوتی ہے خوارج کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خور ارم ان البریہ ظاہرا وہ ایسی باتیں کریں گے جو مخلوق کی سب سے آٹا ترین اور اچھی باتیں ہوں گی لیکن ان کا حال کیا ہوگا کلمہ حق کہیں گے لیکن کلمہ حق کہ ان کی مراد باطل ہوگی بات سچی کہیں گے حق کی کہیں گے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 یہ ہے مولما شدہ بات کہ ظاہر خوشنما اور اندر سے کچھ اور فرمایا تاکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے آپ ان کو چھوڑیں شیاطین ان کی طرف اپنی باتیں علقا کرتے رہتے ہیں انہیں اپنے کام پہ لگا رہنے دیں اور ان کے دلوں میں ان کی خوشنما باتیں جو ہیں وہ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 اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آگے چل کے اس کا جواب دیا ہے فک الومی مادھو کی رسم اللہ ہی کوئی چھل آگے پڑے یعنی اس طرح کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے حالانکہ جس کو مسلمان ذوا کرتا ہے اس کو بھی مارنے والا تو اللہ ہی ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے اللہ نے ایک اصول اور طریقہ مقرر کیا ہے بس حلال اور حرام کے درمیان خط کھینچا ہے اور پھر فوائد اور نقصانات طبی طور پر جو ہیں وہ تو اب دنیا مان رہی ہے کہ ٹھیک ہے زبا شدہ جانور میں یہ فائدے ہیں کون نکل جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور مردہ جانور اس کے اندر سے یہ سارا کچھ نہیں نکلتا وہ بیماری پیدا کرتا ہے فلاں فلاں فلاں وہ ایک الگ باب ہے اگر وہ اقرال کرتے تھے آج بھی کئی لوگوں کی طرف سے غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں پر یہ اعترال آتا ہے ابا غیر اللہ اب تک کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں أَنزَلَ وہی ہے کہ جس نے تمہاری طرف یہ مفسل کتاب نازل کی ہے ولدین آطین کتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یا مِنْ حق وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نادل ہوئی ہے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 ماننے کو ایک دلی بہت ہوتی ہے اور نہ ماننے کو سو بھی تھوڑی ہوتی ہے اب ایک آدمی نے ادھر گزرا والے میں مطالبہ کیا کہ جی مجھے دیم کی پچاس حدیثیں دکھاؤ پچاس حدیثیں مختلف صاحب تو میں رفڑی دین شروع کر دوں گا اب ماننی ہو تو ایک کافی ہے نہ ماننی ہو تو پچاس بھی دکھا دو تو اس نے نہیں ماننی تو آیات ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہوں ان کا کوئی فائدہ ہے اور کافروں نے ایمان لانا نہیں لہذا ان کو آیات دکھانے کا نشانیاں ہو جات دکھانے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اب یہاں اللہ تعالی نے بتایا کہ جو مفسر کتاب اللہ نے نادر فرمائی ہے یعنی قرآن مجید یہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے کے لیے کافی دلیل ہے اگر کوئی ماننا چاہے تو اس کتاب کو ہی بطور دلیل مان لے اس کتاب میں ہی بہت والے ترین دلیل ہے کہ یہ نبی سچا نبی ہے کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان جو مخالفت ہے اس کے بارے میں اہل کتاب یا کسی اور کو درمیان میں حاکل بنا لیں فیصل فیصلہ کرنے والا جج بنا لیں پھر جو فیصلہ وہ دیں اسے تسلیم کر لیا جائے اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مکہ کے مابین جو مخ... اختلاف ہے ایمان اور کفر کا اس کا فیصلہ کافروں تھوڑوں سے کروائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا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 یعنی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ان کے اعتراض کا رد کر دیا ان کا ناطقہ بند کر دیا اگر صرف یہ کہتے نہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے تو پھر وہ شور میں جاتے لو جی کوئی سالس مانو گا تو فیصلہ ہوگا نا کہا ہاں ہم سالس مانتے ہیں اور مانتے ہیں اللہ کو اور اللہ جب سالث ہے تو پھر کسی اور کو سالس بنانے کی کیا ضرورت ہے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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ان کو دیتے رہے ہیں ان کی کتابوں میں بھی آپ کی علامات موجود ہیں لہذا یعنی ریفر کر دیا حوالہ دے دیا سابقہ کتابوں کا کہ یہ اردو سارا کو تم بڑا سمجھتے ہو کہ یہ بڑے فیصلہ کرنے والے اور بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں جن کتاب کی وجہ سے ان کا مقام ہے اس کتاب سے پوچھ لو اللہ کا فیصلہ اس کتاب کے اندر موجود ہے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 اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی لام بدیر علی کالیمات ہی اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے وہ سمی العلیم اور وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے تیرے رب کی بات اور اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں بات اور کلمات کلمہ کلمات, کلمات, کلمات اسے مراد قرآن مجید ہے یعنی قرآن مجید معاوضہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے کافی ہے کیونکہ قرآن کے تمام مضامین دو قسم کے ہیں خبریں ہیں یا احکام ہیں یہاں صدقن کا تعلق خبروں کے ساتھ ہے اور عدلن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام خبریں ہاں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہو یا گزشتہ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 قرآن کے موجودہ ہونے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور نہ ہی پرانے مجید کے عوامر و نواہی میں سے کسی قسم کی بات کو کوئی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور تو رات و انجیر میں تو انہوں نے تحریف کر لی لیکن یہاں پرانے مجید میں یہ تحریف نہیں کر سکیں گے لا قدیل علی کلیم آتی ہی وہ العلیم اور وہ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا شانند